سوال ہے کہ گائے یا بکری قربانی سے قبل اگر بچہ جنے تو کیا کریں تو دیکھیں قربانی کے لیے جانور جو خریدتے ہیں اگر اس میں حاملہ ہے وہ, وہ گائے یا بکری حاملہ ہے اور بچہ جن دے تو حکم یہ ہے کہ اس بچے کو بھی ذبح کر لیں بیچنا اس کو جائز نہیں ہے اگر بیچ دیا تو پھر اس کا سمجھ صدقہ کرنا پڑے جو اس کے عوض پیسے لیے ہیں اس کو صدقہ کرنا پڑے گا اور اگر زبان نہیں کیا اور نہ اس کو بیچا تو اور ایام نہ نہر بھی گزر گئے تو اب اس کو کیا کرے کسی کو زندہ ہی پورا صدقہ کر دے ہاں اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اگلے سال قربانی میں اس کو استعمال کر لوں گا تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کو اب دوبارہ قربانی میں اس کی بچے کو اب قربانی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالی عالم